اب افغانستان میں آگے یہ جہادی جماعتیں تنظیمیں دوبارہ سے آ گئیں دوبارہ سے مجاہدین نے اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کیا لیکن بات وہی ہے کہ تیس اور چالیس سال سے جو بنیادیں قائم ہیں انہی بنیادوں پر دوبارہ سے انہوں نے اپنی تنظیمی ڈھانچے قائم کر دیے زبانی طور پر تو سبھی کہتے ہیں کہ عالمی جہاد ہونا چاہیے لیکن وہ اپنی تنظیموں میں کوئی مرکزی تبدیلی کرنے کے قائل نہیں تھے نہیں ہم سب کو اپنے اپنے ملکوں میں لڑنا چاہیے انیس میں جن افکار پر وہ قائم تھے اور, اور میں ان سے جدا ہوا تھا آج بھی وہ انہی افکار پر قائم ہے یعنی دو ہزار میں بھی وہ کیا ہے انشا و تنظیمات سریا قطوریہ کہ علاقائی تنظیمیں قائم کی جائیں خفیہ تنظیمیں ہوں اور وہ اپنی قوم کو انقلاب کے لیے کھڑا کریں یا اس طرح کی گوریلا کاروائیاں کی جائیں جس کے نتیجے میں مرتد حکومت ختم ہو جائیں اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے بس یہ وہی پرانی باتیں ہیں اور پرانی ترتیب ہے دوبارہ سے سب نے اسی کے لیے کوشش شروع کر دی ساتھ ساتھ ایک بڑی مصیبت مجاہدین کے اندر یہ تھی میرے خیال میں یہ عربوں کے اندر زیادہ تھی ہمارے آجم مجاہدین کے اندر یہ بات واللہ اللہ عالم نہیں تھی یہ میرا خیال ہے واللہ اللہ بعض لوگوں کو عمارت اسلامی کے شرعی ہونے اور افغانستان میں ابھی پیدا ہونے والی اسلامی حکومت پر بھی شبہ تھا شریع اعتبار سے وہ اسے ایک دار الاسلام نہیں سمجھتے تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو کہ امیر المومنین کی شرعیت پر بھی شبہ کرتے تھے کہ امیر المومنین یہ شرع اعتبار سے امیر المومنین ہیں یا نہیں تو بعض کو تھوڑا تھوڑا اطمینان تھا اور بعض کو بالکل اطمینان نہیں تھا خصوص طور پر جو اپنے آپ کو سلفی کہتے تھے وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی خراب تھے لیکن اللہ کا شکر الحمد ہمارے عجمی مسلمانوں میں ایسی کوئی بات واللہ عالم نہیں تھی وہ سب کے سب اس عمارت اسلامی افغانستان پر خوش تھے خوش ہیں اور امیر المومنین کی شرائط پر آج بھی یقین رکھتے ہیں رہی بات صلیبیوں اور یہودیوں کے خلاف عالمی جہاد کی تو تنظیموں کی سطح پر عملی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی ہاں بیانات اور ہمدردی کے جذبات سب کے دلوں میں موجود تھے کہ ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں تھا ولم یسف شیخ اسامہ القاعدہ ذہو تلک تنگیمت شیخ اسامہ رحم اللہ اور نہ ہی القاعدہ ان تنظیموں کو اور اکثر جوانوں کو جو کہ انہی افکار اور انہی اہداف کو لے کر آئے تھے ان کو یہ بات سمجھانے میں شیخ اسامہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ آج جنگ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہونی چاہیے یہ بات وہ انہیں نہیں سمجھا سکے یہاں تک کہ گیارہ ستمبر کا واقعہ ہوا عمارت اسلامی افغانستان ختم ہوئی فاق نات امریک الکل بتر کے متفر رغ تو امریکہ نے سب کو یہ اطمینان دلایا کہ میرے خلاف لڑو اور اپنے اہداف کو چھوڑو شیخ اسامہ اور کوئی بھی ان کو نہیں سمجھا سکا تو امریکہ نے حملہ کر کے سب کو سمجھایا کہ مجھ سے لڑو اس وقت بہت ساری تنظیموں کے لوگوں میں ہم نے یہ دیکھا ایک طرف اگر یہ بات ہے کہ ان تنظیموں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے تھی تو دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ وہ حضرات جو کسی تنظیم میں نہیں تھے امارت اسلامی افغانستان میں رہتے تھے اور امیر الممن سے بیعت تھے ان لوگوں کے افکار میں ہمارے افکار کی طرح مشابہت موجود تھی کہ وہ عالمی جہاد کرنا چاہتے تھے اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ واحد تنظیم جو کہ عالمی جہاد کی دعوت دے رہی ہے اور عالمی جہاد کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہے وہ شیخہ بن لادن رحمہ اللہ کی تنظیم القاعدہ ہے انہوں نے خصوصی طور پر شیخ اسامہ اور ان کے نائب ابو حق رحم اللہ نے یہ بات سمجھ لی تھی کہنما تل قطوری قد واللہ کہ یہ علاقائی تنظیموں کا وقت گزر چکا ہے اور اگلے مرحلے میں ان کا کوئی کام نہیں ہے اور اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم امت کو بیرونی حملہ جمع کریں وہ بیرونی حملہ جس کا سربراہ امریکہ ہے اور ہم امت کو یہ سمجھائیں کہ جزیرہ عرب سے ہم نے کفار کو یہودیوں نسرانیوں کو نکالنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین اور مسجد اقسام میں جو یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے اسے سمجھایا جائے اور امت مسلمہ پر عمومی طور پر جو امریکہ کا ظلم ہے اسے بتایا جائے یہ تمام باتیں شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ اور ان کے قریبی دوستوں کے افکار میں موجود تھی اور استاد فرماتے ہیں کہ انیس سو نوے میں میں ان افکار تک پہنچ چکا تھا اور اس سلسلے میں میں بعض بیانات بھی کر چکا تھا اور بعض رسالے بھی لکھ چکا تھا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت میں افغانستان میں ہمیں ایک اچھا موقع ملا ہم نے اپنا ماسکر قائم کیا اور اس ماسکر کے ذریعے ہم نے عالمی جہاد کی دعوت کا کام شروع کر دیا اور الحمدللہ میں اپنے گھر میں مرکز میں اور جہاں بھی موقع ملتا عالمی جہاد کے افکار کی دعوت دیتا اور اس کی تبلیغ کرتا حتیٰ کہ آج اتنا زیادہ مواد جمع ہو چکا ہے جو اس کتاب میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کافی شرعی دورے بھی ہم نے کروائے ان شرعی دوروں میں سے جو اہم ہیں وہ عرب مجاہدین اور وسطی شہری ریاستوں سے آنے والے مجاہدین کے مراکز میں کیے گئے ہیں ان میں بہت ساری کیسٹے جو ہیں وہ ہم نے ریکارڈ کی ہیں سب سے پہلے واقع المسلمین الزما والمخرج مسلمانوں کے حالات مصیبت اور حل یہ سات کیسٹے ہیں نوے منٹ کی نمبر دو الجہاد ہو الحل لماذا و وقفہ جہاد ہی حل ہے کیوں اور کیسے یہ اکیس قسطیں ہیں نوے منٹ کی تین المقامت الاسلامی العالمیہ یہ دس قسطیں ہیں نوے منٹ کی چار سرائے المقامہ اسلامی عالمی جہاد کے لشکر دعوت طریقہ اور منحج اس کی بھی 6 ویڈیوز ہیں جو تین تین گھنٹوں پر مشتمل ہیں یعنی سولہ گھنٹے یہ ویڈیوز ہے یہ ویڈیوز الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں یعنی ان ویڈیوز اور آڈیوز میں جو استاذ نے اسباق پڑھائے تھے ان کو بعد میں استاذ نے لکھا ہے اور اس کی صفائی کی ہے نظر وغیرہ کی ہے اصلاح کی ہے اور ان دروس میں سے اکثر درس جو ہیں انیس سو میں کابل کے قریب کرغا میں جو استاز کا ماسکر تھا اس میں یہ دروس ہوتے تھے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سبق وغیرہ ہم پڑھایا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے خدا ظاہرین الحق حق کی بنیاد پر غالب آنے والوں کے مسائل اور ان کے قزایہ کے عنوان سے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہم جاری کیا کرتے تھے میرے دوستو خلاصہ یہ ہے کہ استاد محترم نے جو بیانات اور جو اسباق وغیرہ پڑھائے تھے افغانستان میں ان سب کو کتابی شکل دی ہے اور یہ کتابی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے اور استاد یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کو میں ہمارے بعد آنے والے مجاہدین کو بطور امانت حوالہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس جہاد کو آگے بڑھائیں یہ چوتھا مرحلہ جو ہے استاد نے واللہ قبائل کے علاقوں میں لکھا ہے جبکہ یہ کسی پہاڑی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس کتاب کی نظر ثانی انہوں کی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس جہاد کو آگے بڑھانے میں ہمارا حصہ بھی ملا دے اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لذاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته